پچھلے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ شہر حلود ہے یہ شہر یہ سوارا اور حلود ہے اب یہ کی شہر بن گئی ہے گفار کا گفار کا شہر بن گیا ہے جب کفار کا شعار بن گیا ہے شفا کے قومی کے روح سے ابھی کڑے ہو کر پیشاب دلا ازر بالکل حرام ہے آپ سمجھ گئے ہو اچ اچھا نبی علیہ السلام نے کیوں کیا ہے جس کے جواب موجود کسی نے لکھتے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ بیان جواب کے لیے اگر کسی کو کوئی وجہ ہے تو اگر کھڑے ہو کر کسی نے پیشاب کر لیا تو کاگر نہیں ہوتا ہے ایک نو منت جواب ہے اگرچہ اولا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شاید نبی علیہ السلام کو سلام میں تو بات تو قومنس نے یا بیٹھ کیا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک جہا سے پگلا ہو ٹھیک ہے نا اور دوسرا جو جہاد تھا تو وہ کیا تھا اس میں اونچائی تھی اگر نبی علیہ السلام نچلی کے طرف توجہ کرتے یا بیٹھتے تو بدلا تھا تو دوسری طرف زمین کیا تھی اونچی تھی اگر بیٹ کر پیشاب کرتے تو پیشاب واپس آتے دوست ترجیح ہوتا تو آپ نے کڑے ہو کر پیشاب کیا کہ یہ کپڑے پک کیا یہ بنا پر ازر ہے ابھی بھی یہ حکم ہے اگر کسی جگہ پر جاؤ جہاں پر بنا جی آر بیٹھ کر اگر پیشاب کرو گے تو کیا یہ گندا ہے جیسے کراچی جاؤ پی لاہور جاؤ یہ جو ہوتے ہیں نا ابھی وہاں پہ پیشاب کاری اتنی گندی ہوتی ہیں کہ ابھی بیٹھ نہیں سکتا ہے تو آپ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا ہے تو کوئی حضرت کوئی حضرت نہیں ہے لیکن میں بھی آپ کو کہوں گا کہ کوشش یہ کرو گے کوئی جیسے میں اس لیے کہ آپ تو ادر بھی کھڑے ہوں گے لیکن لوگ یہ مودی صاحب کو دونوں اگریبان بھی پیشاس کرتے کھڑے ہوگا تو یہ کیا تھا ادھر تھا تیسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے نبی اصلاح اسلام کے کمر میں درد تھا درد کی خاطر آپ بیچ نہیں سکتے تھے آپ نے کڑے ہو کر پیشاب کیا ہے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آرب کا ایک رواج کا یہ جو ہے نا گٹنی جو ہیں یا کمر جو ہے اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کرو جب کھڑے ہو کر پشاب کرو گے تو یہ ختم ہو جاتا ہے تو یم کنوں بار رسول صلی اللہ قائم مل علاج وغیرہ سامنے کا یا لطاوی ہے یا مرض ہے وغیرہ وغیرہ آگے جاؤ صاحب سبحان اللہ بابلبوند صاحبی یہ بات ہے پیشاب کرنا اپنے خاص، اپنے نوکر اپنے تصویر اپنے خادم کے قریب وقت شخروں میں سے اور فرض کرنا دی سے سبحان اللہ ابو داود حل ہو گیا آپ کو کا دوسرا یا تیسرا طرح ہے یا کس ملا رونا نہیں میں تو ساتھ میں دروازے میں وہ دیکھتے ہیں بابو اب آگے اب دیکھو اچھا اچھا مسا ہاں جی کا ایسا ہے. سوال سوال. چلو یا کبھی جب دیکھتے ہیں تو نہیں مل رہا یا آج ہاں جی جی اصل مند زبان نبی السلاۃ اسلام جب کشاد کی جا کر تھی جاتے تھے ٹھیک ہے ٹوٹ جاتے آج امام بخاری پر میں وہ ایک امام بخاری ابو داود کے حدیث تھی جو وہاں پوچھتا تھا امام بخاری اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ تو دور جاتے تھے تو کیا اگر اپنی چھوٹے پیشاب کہیں کسی کے قریب پر کرتے تو یہ گناگار مجرم ہوگا دماغ بخاری فرماتے ہیں کہ بول ایک غائب ہوتا ہے ایک بور ہوتا ہے آپ غائب کے لیے تو دور جاتے تھے اور بول کے لیے آپ دور نہیں جائے کرتے تھے اس لیے کہ غائب میں پردہ انکشاف پہ پر عورت زیادہ ہوتا ہے بنسپتی بول کے افبا سمجھ گئے ہو ایک بات امام بخاری کی مرضی سمجھ گئے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ابو داود نے آزاد دائمی کا ذکر کیا ہے امام بخاری بطور جواز آدت للہ کے آزد قبول کا ذکر کر رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ کی شاپ کری بیٹھ کر بھی کیا ہے ساتھی کو پردے کے لیے ختم کیا ہے کروایا ہے ہندوستانی کیا کرنا لینا پرتا لینا جن چنابی آدمی شکر نہ تماشا فاتات بل تكونوا من خلفك الفهاء فما فر جب داول في اجن الجيش وقال في ابو داود قال السيد هوذا فرماتني کہ رايتني مجھے یہ بات یاد ایمانی کہ میں نے دیکھ لیا رايتني مجھے یہ بات یاد ہے انا والنبي صلى الله عليه وسلم تماشا اور نبی علیہ السلات جا رہے تھے میں نبی علیہ ایک قوم کے دیر پر فا آئے دیوار کے قریب کڑو گے کمائے حکم کے سر تم ہوتے ہو, فبالا ہو کر پیشا فرمایا پانتا بس تمہیں دیکھو فا موت اس لیے کہ جس میں بڑی بات ہیں اگر پیشاب کرتے تھے تو فن تبصو میں پیچھے ہٹا تو مجھے اشارہ کیا آپ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو پیشاب کی حالت میں کشف عورت ہوتا ہے کشف عورت کی حالت میں بلا دس باتیں جائز نہیں ہے اس لیے یار مختلف لوگ فارا آپ نے ارادہ کیا پیشاب کا تو فن تبرستوں میں پیچھے ہٹنے لگ گیا میں پیچھے جا رہا تھا فاشار بس اشارہ اشارہ کیا نہیں اشارہ اشارہ کیا کیسے اشارہ کیا یہ سا لیا میرے قریب آج میں آ گیا میں نبی اللہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا حتا یہاں تک کہ آپ پارک ہو گئے اب یہاں سمجھ ہو گئی جب انسان کسی کے آخے پر خود کا پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہاں پر تو ہے نہیں اب یہ مجھے پیشاب کر رہا ہے تو پیچھے اس نظر آئے اب بھی پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس سے تو پردہ نہیں آتا ہے آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھا حاوت کی نبی السلام اسلام جب پیشاب کرتے تھے ایسا تصر فرماتے تھے جیسے کنواری کنواری دو شیزہ عورت اس یہ بولو کیا ماں یا بھول مر آپ دیکھو یہ حدیث حال ہو گئی آگے تھی وار تھی پیچھے لوگ گزر رہے تھے آپ نے فرمایا میرے پیچھے کھڑا ہو جا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں میں پیشاب کر لوں مسئلہ حل ہو گیا ہے ورنہ آتی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتے کیا تم کہ کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو کیا ہے ٹھیک ہے ماما اس سے یہ بھی معلوم ہو جو طالب علموں اگر استاد کی قدر کرو استاد پیشاب کے لئے جائے تو سر پہ نہ کھڑا ہونا اس لیے حالت نازک ہوتی ہے رضور ہو جا کے ہو جائیں مہمان آئے وہ اس کو بات روم بتاؤ دروازہ بند کر کے ادھر ادھر کھڑے ہو جاؤ وہاں باتھ روم کے قریب نہ کھڑے ہونا اس لیے انسان کی کے لیے جائیں کہیں ای ایسا نہ ہو کہ غیرت کے مارے اندر ہی نہ رہ جائے یہ سارے فلم کھڑا ہے میں تو کس نے کہا کے دیکھوں گا وہاں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ بخاری بڑی عجیب کتاب ہے اخلاق بھی بتا رہی جاؤ جلدی کرولی سے باب البول صبات بس وہی مسئلہ ہے اب یہاں عمران گفارن ایک وقت کو بار بار لاتے ہیں یہاں بھی آپ کے ایک بطا بات بتانا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ کسی کی ملک میں تصرف کرنا جائز نہیں تو نبی علیہ السلامۃ السلام نے جناب عالیہ عطا صبات کسی قوم کے ڈھیر پر آگے اور آپ نے شاد کیا ہے تو کسی قوم کے ڈیٹ میں مداخلت کیا ہے دوسری کی تحقیق میں آپ نے مداخلت کی ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے یہ اجازت دوسری بات یہ کہ اجازت دو قسم کی ہے ایک اجازت ہی ہے کہتے ہیں ایک اجازت اور بھی آتی ہے یہ اور آجت کے لیے آتے ہیں ابھی بھی جب کسی کا ڈیڑھ ہونا اور اس پر کھارے ہو جب پورا دیر بھی لگا تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیر بڑھتا ہے وہ ناراض نہیں ہوتے حاصل کے نا کسی کی دیر کے اوپر بیٹھ کر دیر بھی لگا دو نا تو وہ ناراض نہیں ہوتے اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی معاملہ زیادہ ہو رہا ہے یہ اجازت ہوتی ہے تو لحاظ ابھی انشکال نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ کسی دیوار کے قریب بیٹھ کر خوشاسنگ کرنا چاہیے سے اس اس دیوار کو نقصان ہوتا ہے تو بھائی نبی پاک نے دیر پر بیٹھے تھے دیوار سے دور ہو کر بیٹھے تھے اس لئے اس لئے مالک بیٹھے تھے یا اس نے اور بیٹھے تھے سمجھ گئے اس لیے بخاری فرماتے ہیں ہاں البو دن قوم کسی دیر کسی قوم کے دیر کے قریب بیٹھ کر کشار کرنا یہ معنی یعنی گناہ نہیں ہے یہ تصویر کے عنوان سے نہیں ہے جی قربان دیتا ہوں تو یعنی تشدد فرمایا کرتے تھے لوگوں کو بول کے بارے میں انکشاد کے بارے میں شد و مت سے لوگوں کو روکتے تھے خبردار اس کی چھینکوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کپڑے بچاؤ پلان کرو یہ کرو کہتے نہ بنی سراہل کا نظہ صاحب اور صوبہ آدم بنی سراہل جو تھے نذا صاحب اور جب پہنچتا پشات کسی کے کفروں کو پارا ذہور اس کپڑوں کو کاٹتے تھے پینچی کرتے تھے آج یہاں تو بخار گند آباد ہو گیا اب ادا پڑھو تو شکار دے اے ہے وہاں پہ ایک جلد آج ضہور ایک آتا ہے ایک رواد میں آتے ہیں جسد ایک رواج میں آتا ہے, ہے, ہے جلد بخاری زندہ باد مہادی ہمارے لگ رہا نہیں ہے لیکن جن کتاب میں جسد کا ذکر ہے یا جلد کا ہے <coughs> <coughs> تو مراد جلد ہی بدن مراد نہیں ہے بلکہ جلد مضبوط مراد ہے جیسے پہلے لوگوں کی کوٹ چمڑی کی اوپر لینا صا سو جنتا ٹیم کی کو آس کر ٹیم کی کوٹ جو چمڑے کا بنا ہوتا اگر اس کو پیشاب کر تو کیا جنتا مراد جلد محسوس سے جلد بدن مراد نہیں ہے سرمنا تو بدن مراد نا سرمنا اس کے مراد دا. اگر جسد ہو نا تو مراد ہے. سو ہے ذکر مہان ذکر حیسوقا کاش کاش کہ میرا سنگا شریف ام سکا اپنے آپ کی شدت سے رکواتا بڑے شدت کرتے پشار کے بارے میں اتنی سختی نہ کرتا تو اچھا تھا کیوں اطارس آئے نبی اسلام صبح اپنے کھڑے ہو کر بشاد کیا اب دیکھو حسے اللہ کیا ہے جب کہ اسے کیا کرتے تھے تجدید نہیں چاہیے نبی صبح تکم نے بال کیا کیسے کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر جب پشاف کیا جاتا ہے تو چیزیں معمولی چیزیں تو جاتی ہیں اگر جیسا بھی تشدید فرما رہے ہیں تو پھر بال سیکھے تو اس کا اثر تو ہوگا کچھ تو ہوگا تمہاری موسیقی ہو اتنی تشدید نہیں ہے اگر میج کی تشدید تھی تو ان کی جرائم کا کی سزا تھی جز میں ہوں بھی بس میں ساد ان کی تجدید ان کی آماد کی وجہ سے تھی کتنی تجدید نہیں ہے اب ہدایت بھی حل ہو گیا راستوں میں پڑا ہے جب انسان پشار کرتا ہے چھوٹا اور اس کی چین کے کمروں پر فر گئی تو کیا کرے غسل کرتی ویکتی ہے مسلح حل ہو گیا وہ کے سر